اعوذ باللہ من المنشّی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم وسلاۃ والسلام علی سید المب المرسلین امام المدین خاتم النبیین سید و مولانا محمد علیہ و اصحابہ اجمعین صور البر کا چوتھا حصہ جو کہ اس کا اختتامیہ ہے اس میں بنیادی طور پر صرف تین آیات ہیں اور یہ جو اختتامیہ ہے اس کی اس کا سورہ البرہ کے پہلے تین حصوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اس کو آپ ایک طرح کا خلاصہ بھی سمجھ سکتے ہیں ساری جو پچھلے تین ہمارے حصے ان کا سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے وہ امامت کی تبدیلی کا اختیار رکھتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے زمین اور آسمان کا مالک ہے قیامت کے دن جو یہ آخری شریعت ہے ان کے احکامات پر عمل درآمد کا محاسبہ نیت اور عمل کے مطابق کرے گا پھر بتایا گیا کہ یہ جو شریعت ہے اس پہ صحابہ رام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہیں یہ ایمان لے کر آئے اور امت مسلمہ خاص طور پہ یہ نقطہ ہے اس کے اندر کہ بنی اسرائیل کی طرح یہودیوں کی طرح رسولوں میں تفریق نہیں کرتی اور دونوں خاندان جو ہیں ان کے رسولوں پر ایمان رکھتی ہے یعنی بنو اسماعیل سے مزم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو اسحاق سے جو بنی اسرائیل کے باقی کرام علیہ السلام یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل جو ہے اس کا مقام اتنا افضل ہے اور اتنا بلند ہے کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ دوسرے کسی سے اور خصوصاً بنو اسماعیل سے کسی بھی قسم کا سلوک کریں اور چاہیں تو ان کا مال ہڑپ کریں اور ان پر ظلم و ستم کریں وہ اس کو جائز سمجھ دیں اس کے بعد اس امت کو ہدایات دی گئیں اور اس میں کچھ باتیں جو خاص طور پہ کہی گئیں خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جو یہ شریعت ہے اس کے احکامات پر حسب استطاعت عمل کریں گے اچھا حسب استطاعت کا یہاں پہ نقطہ سمجھ لیجئے کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق استطاعت سے ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ حج کرنا ہے تو حج اگر آپ استطاعت ہے تو حج آپ پہ فرض ہوگا ورنہ آپ کے حج فرض نہیں ہوگا لیکن باقی معاملات فرائض و واجبات میں جیسے نماز ہے جب اس میں ہم بات کرتے ہیں استطاعت کی تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ جی نماز خدا نخواست سے چھوڑی جا سکتی ہے اس کے اندر آپ دیکھیے کہ ہم ہمیں شریعت نے ہمارے دین نے یہ سہولت دی ہے کہ فرض کرو کہ اگر کوئی بیمار ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے اور اگر اتنا زیادہ بیمار ہے کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے اشاروں سے نماز پڑھ لے تو جب ہم استطاعت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں دونوں طرح کی استطاعت کی بات کر رہے ہیں ایک وہ فرائض و واجبات جن کا تعلق ہی اس پہ ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہوں گے جیسے زکوات ہے آپ صاحب نصاب ہوں گے تو زکوات دیں گے ورنہ زکات آپ پہ لازم نہیں ہوگی لیکن دوسرا ہم جب استطاعت کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی قسم کا کوئی عذر ہے تو اس کے لیے بھی دین نے ہمیں راستے دیے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق جس راستے پہ ہمارے لیے چلنا آسان ہوگا ہم اس راستے پر چلیں اس کے علاوہ برائیوں پر ہمیں سزا ملے گی نیکیوں پر ہمیں اجر ملے گا ہاں اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے نہ دانستگی میں کوئی ہم سے خطا ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و اس کا حساب نہیں لے گا آزمائشوں سے بچنے کے لیے تلقین کی گئی کہ ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ کافروں پر غلبے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ولی ماننا چاہیے ہمیں اور کارساز ماننا چاہیے اس سے روحانی تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہمیں قائم کرنا چاہیے اور یہ تعلق کس طریقے سے ہمارا قائم ہو سکتا ہے یہ ہمارا درگزر مغفرت رحمت تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے رحمت کی طلب کرتے رہنا چاہیے اور ایک اور بڑا اہم نقطہ اس میں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ قیامت تک یہ جو امت مسلمہ ہے اس کا اصل مقابلہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے کفار کے ساتھ ہوگا اب یہاں پہ اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اور بھی تو کفار موجود ہیں یا اور بھی تو مثلا آپ کہیں کہ یہود و نصارہ کی بات ہوتی ہے تو نصارہ بھی تو ہیں یا غیر مسلمین میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسے علاقے موجود ہیں جو اصل کفرستان ہے جہاں پہ بتوں کی پوجا ہوتی ہے یا اس قسم کے اور معاملات ہیں یا شدید قسم کے شرک جو ہے جس کے اندر جہاں پہ موچرے کا حصہ بن چکا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ جب یہ کہا گیا کہ اصل مقابلہ بنی اسرائیل کے کفار کے ساتھ ہوگا تو اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ باقی جو ساری ہیں وہ اصل میں ان کے ذیلی ہوں گے یعنی جو جس کو ہمارے انگریزی میں ماسٹر مائنڈ جیسے کہتے ہیں نا جو ماسٹر مائنڈ ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو آپ ہمیشہ پائیں گے کس کو بنی اسرائیل کے کفار کو پائیں گے تو کافروں پر غلبے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ضروری ہے اس کے لیے نہ صرف یہ کہ حربی طور پہ جنگی طور پہ ہمیں تیار رہنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مسلسل دعا بھی مانگتے رہنا ہے تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ البکرا کے اندر چوتھے حصے کے اندر آخری تین آیات کے اندر اللہ تبارک مطالعہ نے ہمیں دیا اور اس سے پچھلے تین حصے جو ہے ان کو ایک طرح کا دوبارہ سے جمع کر کے اس کو ایک مختصر انداز کے اندر اللہ تبارک مطالعہ نے ہمیں بیان کیا یہاں پہ سورہ البکرا کے چاروں حصے مکمل ہوئے اب ہم اگلی سورہ سورہ عال عمران کو دیکھتے ہیں جو قرآن مجید کی تیسری سورہ ایک چیز اور یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے اسی ترتیب سے نہیں ہوا تھا جس ترتیب سے ہمارے پاس سورہ ہے اب جیسے جو پہلی آیات جو نازل ہوئی تھی جو غار ہرا کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی وہ آپ اگر دیکھیں تو وہ آج ہمارے قرآن مجید کے اندر تیسرے پارے کے اندر ہے اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو کہ پہلے نازل ہوئیں لیکن قرآن مجید میں کہیں بعد میں ہیں یا بعد میں نازل ہوئیں لیکن قرآن مجید میں پہلے ہیں تو یہ جو سورہ کی ترتیب ہے یہ سورہ کی ترتیب اللہ تبارک و تعالی کی منشا کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کر دی تھی کچھ لوگ اس کو صحابہ پہ ڈال دیتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین لیکن یہ بات درست نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو ہمیں معتبر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی وقت اس کا فیصلہ فرما دیتے تھے کہ اس کو کہاں پہ کس طرح کس ترتیب سے رکھنا ہے جمع قرآن کے معاملے میں کسی وقت تفصیلی گفتگو کریں گے اس کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کریں گے تو یہ جو قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں یہ نزولی ترتیب نہیں ہے اچھا یہ جو سورہ عالیہ عمران ہے اس میں کل دو سو آیات ہیں ان کو دو بڑے حصے میں جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا حصہ جو ہے وہ تقریباً ایک سو ایک سو دو آیات پر مشتمل ہم کہہ لیجیے اور باقی جو ہے وہ دوسرے حصے کے اندر پہلا حصہ جو ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر اہل کتاب کے ساتھ ہے لیکن اہل کتاب میں خصوصیت کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ ہے نصارہ کے ساتھ اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں مسلمانوں کو اہل کتاب اور دیگر جو کافرین پر ہے ان پر فتح اور نصرت کے لیے مختلف ہدایات جو ہے وہ دی گئی ہے پہلے حصے کے اندر سب سے پہلا تو ظاہر ہے ظاہر کے تمہیدی بیان ہے اس کے بعد اہل کتاب کو اسلام کی دعوت ہے اس کے بعد جو عقیدہ تصلیس ہے اس کو باطل قرار دیا گیا ہے اور اس میں قصہ حضرت مریم اور زکریہ علیہ السلام کا بھی بیان کیا گیا یہ عقیدہ تسلیس جو ہے بہت سے لوگ میں سے واقف نہیں ہیں نثارا نے بعد میں یہ عقیدہ تصلیس جو ہے وہ ایجاد کیا اور تسلیس تین سے ہے تو تین خداؤں میں سے ایک خدا تو اس طرح کا ان کا ایک ہے معاملہ جو کہ شریحن شرک میں آتا ہے اور یہ نظارہ جو ہے نہ صرف یہ کہ تسلیس کے عقیدے کو جن لوگوں نے بھی اس میں سے جن گروہوں نے بھی تسلیس کے عقیدے کو لیا انہوں نے نہ صرف یہ کیا بلکہ ساتھ میں پھر بتوں کا استعمال بھی شروع کر دیا آج بھی بے تحاشا جو تصلیس کے عقیدے پہ قائم عیسائی ہیں ان کے اگر آپ گرجا گھروں کو دیکھیں تو اس میں بت موجود ہیں حضرت مریم کا بت بنا رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا رکھا ہے ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید سے اور معتبر روایات سے ہمیں ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ یہ نماز اور زکوٰۃ اور روزہ یہ جو فرائض واجبات ہیں توحید یہ سب فرائض واجبات اور توحید حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعت کے اندر موجود تھے آج بہت سے آپ کو مثلاً نصارہ میں آپ کو نماز نظر نہیں آتی آپ کو اکثر یہودیوں میں نماز جو ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن اس میں میں عرض کروں مجھے خود سننے کا اتفاق ہوا یہ کہ سنی سنی بات نہیں ہے لاہور کے ایک بشپ مجھے نام ذہن میں نہیں ہے انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کر یہ بات کہی کہ جی چونکہ اصل مقصد تزکیا ہے اس لیے ہم نے رسوم کو چھوڑ دیا ہے اور تزکیہ کے معاملات کو پکڑ کر اب ہم آگے چل رہے ہیں یہ حق ذہن میں رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو نہیں دیا یہ بات درست ہے کہ تزکیہ جو ہے وہ ایک مقصد ہے لیکن کیا جو فرائض و واجبات دیے گئے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف تزکیہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے اب بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں بتائی ہیں اور بہت سی باتیں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں بتائی ہیں لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں بتائی ہیں ہم جتنا مرضی کہہ دیں گے جس کا یہ مقصد یہ مقصد یہ مقصد وہ جو بھی بیان کرے گا وہ اس کی اپنی رائے تو ہو سکتی ہے لیکن وہ درست ہے یا نہیں ہے یا وہ تمام مقاصد میں سے کسی ایک صرف مقصد کو آپ دیکھ رہے ہیں باقی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں یہ تو ممکن ہے لیکن یہ کہنا کہ وہی وہ مقصد ہے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر صرف وہی مقصد ہوتا اور مقصد جتنے مقاصد ان کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا قرآن مجید میں فرما دیتے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے کسی وقت اس کو بیان کر دیتا ہے لیکن آپ نے وہ بیان نہیں کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہی لیتے ہیں کہ یہ مقاصد جو ہمیں بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ نماز پڑھو تو یہ فائدہ نماز پڑھو تو یہ فائدہ یہ مختلف مقاصد میں سے کچھ ہو ضرور سکتے ہیں لیکن کیا صرف یہی مقاصد ہیں اس طور نہیں کہا جا سکتا تو یہ جو پچھلی ہمارے گزرے ہیں اور پچھلے مذاہب گزرے ہیں ان کے بارے میں اپنے فہم کے مطابق اس کے اندر تبدیلیاں کی اور انہوں نے سمجھا کہ چکہ یہ مقصد ہے تو بس اب یہی کر لیا جائے تو وہ جو ہیں چیزیں ان کو رسوم سمجھ لیا تو یہ بات ہم مسلمانوں کے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے جائز ان کے لیے بھی نہیں تھی لیکن انہوں نے یہ کی گنا ٹھہرے اور اسی لیے رد کیے گئے ہمارے لیے بھی یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے اگر ہم بھی اسی راستے پہ چلیں گے تو جو جو اس راستے پہ چلے گا وہ یقینی طور پہ گناہ گار اٹھایا جائے گا کیونکہ اس پہ یہ بات اتنی حتمی طور پہ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں واضح طور پہ اس پہ واضح اشارے موجود ہیں اور حادثیث مبارکہ میں واضح اشارے موجود ہیں اور بالکل صاف الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ و نے تفصیل بیان فرمائی اس کے بعد اہل کتاب کی جو شرارتیں ہیں اور ان کے جو شر ہیں اس کی تفصیل بیان کی تو یہ جو پہلا حصہ عالیہ عمران کا بنتا ہے تقریباً سو ایک سو ایک آیات پر مبنی ایک سو دو آیات پر مبنی اس میں یہ چار باتوں کو اسی ترتیب سے بیان فرمایا اللہ نے اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ امت مسلمہ سے متعلق ہے اس کے اندر امت کے لیے تفصیلی ہدایات ہیں اس کے علاوہ جنگ عہد میں شکست ہوئی اس پر تبصرہ ہے اور اس کے بعد اختتامیہ ہے تو جب ہم مزید آگے تفصیل دیکھیں گے تو ظاہر ہے چونکہ خلاصہ ہے تو خلاصے کی صورت میں تو ہم اس کو دیکھیں گے ہی اور پھر کسی وقت انشاءاللہ تفصیل میں بھی ہم جائیں گے سورہ عالیہ عمران کی فضیلت سورہ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے تو اس وقت ایک ہم نے حدیث مبارکہ جو ہے دیکھی تھی وہیں پہ عالیہ عمران کا تذکرہ بھی آ گیا تھا حدیث مبارکہ کے مطابق روز قیامت یہ جو سورہ عال عمران ہے یہ اور جو سورہ البقرہ ہے جس کی ہم نے تفصیل ابھی مکمل کی یہ دونوں صورتیں دو بادلوں کی صورت میں یا دو سایوں کی صورت میں یا دو نور کی صورت میں ظاہر ہوں گی اور پڑھنے والے کے لیے آپس میں جھگڑا کریں گی اتنی خاص فضیلت ہے ان دونوں صورتوں اور یہ جو دونوں صورتیں ہیں البقرہ اور عال عمران ان میں تھوڑا سا انداز جو ہے وہ ملتا جلتا بھی ہے مثلا سور البقرہ کے اندر بالخصوص جو ہے وہ یہودیوں پر فرد جرمایت کی گئی تھی یہاں پہ جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ نصارہ پہ فرد جرمایت کی جا رہی ہے اس کے علاوہ وہاں پہ بڑا واضح طور پہ کہا گیا کہ امت مسلمہ جو ہے اس کو معتدل قرار دیا گیا اس کو متوازن قرار دیا گیا یہاں سورا عالیہ عمران جو ہے اس میں ان کو بہترین حکومت قرار دیا گیا اسی طرح سورا البقرہ میں جو اہل کتاب ہیں ان کو اسلام کی دعوت دی گئی اور یہاں عالِ عمران میں بھی ان کو اسلام کی دعوت دی گئی اور دونوں صورتوں کا جو اختتام ہے وہ انتہائی جامع دعائیں جو ہے ان پر ہوا ہے اور اس کے علاوہ غلبہ اسلام کے لیے غلبہ اسلام کی اہمیت اور اس پر جو ہدایات ہیں وہ ساری بیان کریں تو اگر مختصرن ابھی ہم عالیہ عمران کی بات کریں ایک بالکل خلاصہ سا بیان کریں تو ذہن میں رکھیں کہ غلبہ اسلام کے لیے چار تدبیریں اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا تو غلبہ اسلام کے لیے چار تدبیریں اختیار کرنی چاہیے مسلمانوں کو سب سے پہلے تو اہل کتاب کو دعوت دی جائے پھر اس کے بعد اہل کتاب کے خیر سے استفادہ کیا جائے ہمارے ایک یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے آپ دیکھتے ہیں ہمارے کچھ علماء حضرات بھی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ بالکل رد کر کے ان کو بالکل چھوڑ دینے کی بات کرتے ہیں لیکن قرآن مجید سورہ علیہ عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خیر سے استفادے کی ہدایت دیتا ہے لیکن ان کے شر سے بچنے کی ہدایت بھی دیتا ہے ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ہم چھوڑتے ہیں تو خیر اور شرط دونوں چھوڑنے کی بات کرتے ہیں اور جب اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں تو خیر اور شرط دونوں اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں تو خیر سے استفادہ کریں اور شر سے بچنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد اور اتفاق اور مضبوط تنظیم کی ہدایت دی گئی ہے کہ اگر یہ چار کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ دین اسلام کا غلبہ دیکھیں گے جو مضامین بیان ہوئے اس میں سب سے پہلے الحیت کی بات ہوئی دین کی حقانیت کی بات ہوئی اہل کتاب کے بارے میں احکامات جو کہ ہم نے عرض کیا کہ اس سلسلے میں سورہ عالیہ عمران کی اگر بات کریں تو وہ بنیادی طور پر نصارہ سے متعلق ہیں اور بقرہ میں بنی اسرائیل سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے نسلی تعصب کا اور تفاخر کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بنی اسماعیل کے مال کو ہڑپ کر دینا جو ہے وہ جائز ہے حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ظاہر ہے کہ آپ کو جو فرمان دیا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے بعد تمام مسلمانوں کی ذمہ داری میں بھی شامل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو چاہے بن اسماعیل ہیں یا بنی اسرائیل ہیں ان دونوں کو بنیادی طور پہ دعوت دی جائے دین اسلام کی طرف اور حق کی طرف ان کو بلایا جائے اس کے علاوہ قرآن کو الفرقان کہا گیا الفرقان اس لیے کہا گیا کہ اس نے پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور صحائف جو ہیں ان میں جو تحریفات ہوئی ہیں اس کا پول کھول دیا جو آج ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بھی تو آسمانی کتابیں ہیں وہ آسمانی کتابیں ضرور ہیں لیکن قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اب وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں اس میں تحریفات ہو چکی ہیں ظاہر بہت سی تحریفات کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے دانستہ بھی کی گئی ہیں لیکن بہت سی تحریفات نادانستہ بھی کی گئی ہیں پھر متشابہات سے بچنے کا حکم ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو اکل مند ہے وہ متشابہات کی تعویل نہیں کرتے سورہ عال عمران کے دونوں حصوں پہ بات کرنے سے پہلے اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم یہ جو متشابہات ہیں اس پہ بات کریں گے کیونکہ ہمارے آج معاشرے میں سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا جو ہو رہا ہے اور ایک دوسرے پہ جو الزام تراشی ہو رہی ہے ایک دوسرے کے گربان کھینچے جا رہے ہیں وہ ان متشابہات پہ کھینچے جا رہے ہیں جبکہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کی تفصیل اور اس کی تعویل سے بچو اور ہم یہی کوتا کر رہے ہیں بہت بڑی اس پہ اگلی نشست میں انشاءاللہ بات کریں گے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور اہل کتاب کو دعوت دی گئی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی برگزیدہ ہستی ہیں کہ جس پہ بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل دونوں جو ہیں وہ متفق ہیں اور دونوں ان کو جو ہے انتہائی جلیل القدر نبی اللہ کا تسلیم کرتے ہیں علیہ السلام تو اللہ تعالی ہمیں فہمتا فرمائے الله اللہ عرخلقی سید نب مولانا محمد علی و صحاب اجمعین برحمتِ